اعوذ باللہ <سؤال> سبیل علیہ من السیطان الرجیم من ذہی ونفہی ونفہی ومن یقفر بالتابوت ویؤمن باللہ فقد سمسکہ بالحروت الرسکہ نسفام لہا واللہ سبیل علیہ اللہ والیم لہینا آمان ویخرجوہم من ظلماتی دلدور واللہینا کفر و اولیاء و مصابوت یخرجوناہم من دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی توجہ پر اس کی وحدانیت پر یقین رکھے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ تمام تک معبودان باطلہ کا انکار کرے یہ کامیابی کا پہلا جینا ہے کامیابی کا یہ راستہ ہے اور اس راستے پر پہلا قدم انسان اس طرح سے رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاق اور معبود ہونے پر یقین اور اللہ رب العالمین کے علاوہ تمام سر توافیز کا انکار شرح اصطلاح میں اس کو توحید کہتے ہیں اللہ رب العالمی کی توحید کو اپنا دینا اس توحید کے بہت زیادہ انعامات اللہ تعالی نے رکھے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان پر اس کا رق راضی ہو جاتا ہے اور اس کی رضا کا نتیجہ اسے قیامت والے دن جنت کی صورت میں دیا جائے گا یہ ایک بنیادی نتیجہ ہے اور بنیادی انعام ہے جو توحید والے کو ملے گا اور دنیا نے اللہ اب العالمین کی طرف سے اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے اللہ ابو العالمین فرماتے ہیں اللہ دینا آمن لہم الامن جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم یعنی شرک نہ کیا ان لوگوں کے لیے امن ہے یہی ہدایت پانے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اسق والا قبلا کا نا و صلاح صلاح نام من صلی اللہ فلاح نا وق والا قبلا کا نام وہ ہماری نماز جلدی نماز پڑھے ہمارا ذبیحہ کھائے ہمارے قبلے کی طرف متوجہ ہو اللہ اب العالمین کو اس انداز میں ماننے والا بن جائے اس کا مال اس کی جان اس کی عزت سب کچھ محفوظ ہو گئی اللہ بح اسلام مگر کبھی یہ اللہ رب العلی میں ان کی اقامات کو پامال کرے گا تو پھر اس کو سزا دی جائے گا وحسابهم حساب اللہ حساب ان کا اللہ تعالی کے ریما ہو گیا ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے فرمایا وہی کلمہ ہے جسے میں نے اپنے و طالب پر پیش کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر اور کافلے میں شامل ہوا اتحاد کرنے کے لیے قاطر تھا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے مسلمانوں کے کافلے کے نکلنے کے بعد مسلمان ہوا اور جب چل دیا پوچھا کیسے آئے ہو کہنے لگا لڑنے کے لیے پوچھا کیوں لڑنا چاہتے ہو اس بات کا حصہ ہے رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لڑنے آئے اسی مار کے میں شہید ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے امن بڑا تھوڑا کیا تھا اجد بہت پا گیا ہے وما فلّا کوئی نماز فر نہیں ہوئی تھی جس آدمی پر نماز فرل ہو جائے اور وہ نماز ادا نہ کرے یعنی نماز کا وقت آ جائے اور نماز ادا نہ کرے اس کا تو ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے لیکن ایک آدمی صبح کو مسلمان ہوتا ہے اور زور کا وقت ہونے سے پہلے ہی شہید ہو جاتا ہے ہاں فل فلاسن کوئی نماز نہیں پڑھی صرف سلما پڑا سا جہاد کیا ہے اللہ نے دے دی جنتوں کا مہمان بن گیا وہ مشہور واقعہ ہے یہودی اور کا حافظ ہے بیٹا اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے خدمت کرنے کے لیے وہ بیمار ہو جاتا ہے آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے گھر پہ جاتے ہیں اور گھر جا کے اس کی بیمار داری کرتے ہیں اور اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں وہ اپنے باپ کے منہ کی طرف دیکھتا ہے باپ اس کا آہستہ سے کہہ دیتا ہے ابل قاسم ابوالخافم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان وہ کلبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور چند سانس لیے اس کے بعد فوت ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اس کو اٹھایا گیا حکم دیا گیا اس کا جنازہ پڑھایا اور اس نے کیا کام کیا تھا صرف کلمہ تو عید ہی ہے اور یہ کلمہ اس کے لیے بکس کا سامان بن گیا بڑی مشہور ہے حدیث سے پتا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا کہ جس کے نام آمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے نیکیاں کوئی بھی نہیں اس کا ایمان محفوظ ہوگا صرف اس سوتیس موجود ہوگی اس کے گنا ہوں گے بڑے بڑے انبار لگے ہوں گے ان میں سے ایک بتا ایک چت نکالی جائے گی جس پر صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اس لا الہ الا اللہ کی پرچی کو دوسرے پلنے میں ڈال دیا جائے گا یہ بزنی ہو جائے گی اور اس کے گناہ ہلکے ہو جائے گی وہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا یہ توحید کی بلاکات ہیں توحید کے فضائل ہیں اور اس کی اہمیت ہے اور اس کے فوائد ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی جنت مل جاتی ہے اور کوئی عمل کرے چاہے نہ کرے لیکن یہ بات غلط ہے یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے لا علا پڑا ہے اور اس کی زندگی میں نیک امال کرنے کا وقت ہی نہیں آیا جس طرح ابھی آپ نے سنا یہ ہوتی کا بیٹا اس نے کلمہ پڑا ہے بچرے مرغ پہ کچھ لمحوں پہ ایک آدمی اس پر نماز کا وقت آئے نماز ادا نہ کرے رمضان کا مہینہ آئے روزے نہ رکھے زکاة اس پر فروغ ہو جائے ادا نہ کرے اور بیت اللہ کا حج اس پر فروغ ہو جائے اور وہ جان بوجھ کے اس کو ادا نہ کرے اللہ رب العالمین کو ایسے بندے کا ایمان قبول نہیں ہے اس کا ایمان ہے ہی نہیں ایمان گیارہ چیزوں کے بارہ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے حدیث وقت عبد القص نے لمبی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ واپس جانے لگے برو عبد القیس تو ان سے پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے حل قرون مل ایمان عبد اللہ کہ اللہ شریف پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے کلمہ پڑھ لینا ایمان ہے فرمایا ایمان کیا ہے اللہ تعالی اللہ. اللہ کی توحید کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت علی رسالت کی گواہی وانتو کا نوازوں کا قیام وقوقات زکات کی ادائیگی وسلم رمضان رمضان کے روزے وانتو رمضان اور مارے غریبت میں سے پانچواں پا حصہ ادا یہ پانچ چیزیں آپ نے گنوائی اور حدیث بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے سوال کیا اسلام کسے کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان کیا ہے ملائی کتی ہی وہی وصوری ہی ولی ول بدری صحیح و شب ہی اللہ پر ایمان فشتوں پر ایمان نبیوں پر ایمان رسولوں پر ایمان اچھی بری تقدیر پر ایمان اور قیامت پر ایمان یہ چھ چیریں چھ چیزیں حدیث جبرائیل میں نکل ہوئی ہیں اور پانچ عدیث وقد عبد القیس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کی ہے یہ چیزیں جس بندے میں جمع ہو جائیں وہ بندہ فو ہو جاتا ہیں مسلم ہونے کے لیے کچھ کم ریکوائرمنٹ ہیں کام چیزیں ضروری ہیں اسلام کیا ہے مسلمان بندہ کیسے بنتا ہے حدیث جبریل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ اللہ محمدن رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید اور میری نبوت اور عصارت کی گواہی و اقام اسلام نماز قائم کرنا و عیدا زکام اور اسے بتاپا سے کوئی یہ نہ نکال لے کہ کلمہ پڑھ کے جو مرضی کرتے رہے پکے جنتی جنت کی ٹکٹ جیب میں ڈال گئی ہے ایسی بات نہیں وہ جب نافقین تھے مدینہ میں وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے اللہ نے ان کا کلمہ قرآن میں ذکر کیا ہے بالون اچھا دو ان کلا رسول اللہ و اللہ یارنا کلا رسول کے دینا رساض اللہ تعالی سرماتے ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں آپ کی رسالت کی اللہ کی توحید کی اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں وہ نمازیں نبی کے پیچھے پڑھتے تھے زکوت بھی دیتے تھے اللہ نے ان کی نمازوں کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے وحرا کام نماز کے لیے آتے ہیں لیکن زکات کا دل سے نہیں کراہت کرتے ہوئے اللہ وم کارے نا پسند کرتے ہوئے نماز اتلی قبول نہیں ہوتی کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے اللہ کو ہوں مگر سستی کرتے ہوئے نبی کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا کرتے تھے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابھی ابن سرول نے رضوے سے واپسی پہ کہا تھا جنرل وہ سارے کام بظاہر کیا کرتے تھے آج کل کے نام میں آپ مسلمانوں کی نسبت ان کے اعمال زیادہ تھے لیکن دل کے اللہ نے ان کا ایمان قبول نہیں کیا ان کے اعمال قبول نہیں کی ایک چیز کی کمی رہ گئی سزا ان ملاسدین آف سڑک اس جہنم کے نچلے گڑے میں نچلے پیندے میں ہوں گے سب سے نیچے کو ایمان جن چیزوں کا مرکب اور مجموعہ ہے وہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا نبی کریم صلی اللہ, اللہ نفت مؤمنہ جنت صرف صرف میں تو اللہ رب کی توحید اللہ تعالیٰ کی اقرار یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے بڑا پسند ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کب کا انعام جنت کا رکھا ہے اگر کوئی آدمی ایمان اور توفیق کے بعد گنا کرتا ہے اس کا ایمان کا دراز نیچے گرتا جاتا ہے اور اگر کوئی آدمی گنا ہوتے اس کے قرآن مجید قرقان حمید میں ساتھ سنواتے ہیں اللہ کے محمد بندے وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ایمانا وہ ایسے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں وہ اللہ عرب ایمان اتنا بلند ہوتا ہے کہ اپنے رب تک تبقل کرنے لگ جاتے ہیں اقماعت پہ بے نیاب ہو جاتے ہیں اس کو اگر لوگوں کا ایمان ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارا کا تعالی کل قیامت کے دن حکم دیں گے کہ جو من لا الا آخری جن فالی من ایمان اس بندے کو جہنم سے نکالو جس نے لا الہ کے دل کے اندر ایک دینار کے برابر ایمان ہے جونا. انہیں نکالا جائے گا جنت کے قریب سریا ہے حیاء جس کے آبے آیا کے ساتھ یہ لوگ جو کوئلہ بن چکے ہوں گے جہنم کے اندر جل جل کے یہ دوبارہ سے بند ہو کر اور جنت میں داخل پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من قال اللہ اللہ من ایمان ایسے بندوں کو بھی جہنم سے نکال دو کہ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے فرمائیں گے اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا ایسے بندوں کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے جس کے دل میں ایک گانے کے برابر ایمان ہے پھر حکم ہوگا ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے کہ جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر شفاعت کریں گے آپ مسلسل شفاعت کرتے جائیں گے اللہ رب العالمین حکم دیتے جائیں گے اور لوگوں کو جہنم سے نکال نکال کے جنت میں داخل کریں جائے گا آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالی حکم دیں گے من قال لا الہ الا اللہ قلبہ من ایمان ایسے بندے کو بھی جہنم سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کے دل میں ایک ذرا برابر ایمان ہے ذرا صبح صبح کمرے کے اندر کسی سوراخ سے روشن دان سے یا دروازے کے سوراخ کے تھوڑی کی روشنی اندر اندر آ رہی ہو اور اس کے اندر کچھ ذرات اڑتے پھرتے نظر آتے ہیں اس کو ذرا کہتے ہیں میں میں جس کے دل اتنا بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال دوں جب یہ سارے نکل چکے گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب نے شفاعت کر لی انبیاء نے صدیقین نے شہادہ نے صالحین نے سب شفاعت کر چکے ہیں وَلَم اللہ رب العالمين صرف اللہ رب العالمين ہی باقی رہ گیا فیر اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کے جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَم اللہ انہوں نے توحید کے علاوہ اور کوئی خیر کا کام کبھی نہیں کیا یعنی ان کے پلے صرف ایمان اور توحید باقی ہے ایمان انہوں نے اپنا بچائے رکھا ہے توحید ان کے دل میں تھی اس کے علاوہ اور کوئی نیکی کا کام انہوں نے نہیں کیا صرف سے بچے رہے نماز صرف فردی فردی پڑھ لی پہلے والی بعد والی سنسوں کی چھٹی روزے صرف سردی فردی رکھ لیے نو پھر روزوں کا کوئی اہتمام نہیں لکاک کلاکات صرف سردی صرف ان کے پلے میں لم یعملو و کرن کوئی بھی اور خیر کا کام موجود نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ہیں یہ ایمان اور توفیف کی براکات ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان پہلی مرتبہ دعوت دی تو یہی فرمایا قولو لا الہ الا کرو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آفر کے اندر بھی کامیابی ہے اور پھر جن لوگوں نے واقع آسن اپنے دلوں میں توحید کو جگہ دی ایمان کو جگہ دی اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں عزت بخشی ہے آخرت میں بھی انہیں کے لیے عزت ہے لیکن آج کل لوگ عزت حاصل کرنے کے لیے دار دار کی ٹھوکریں کھاتے ہیں کوئی کسی دربار پہ جا کے ماتھا ٹیکتا ہے کوئی کسی کے آگے جا کے لیٹ جاتا ہے کوئی عزت پانے کے لیے اپنی نمازیں چھوڑ دیتا ہے کوئی عزت حاصل کرنے کے لیے روزے ترک کر دیتا ہے یہ ادھر ادھر عزت راج کرائی کرتے کرتے ہیں کافروں کو راضی کر کے ان کو خوش رکھ کے اپنے دوست احباب برادری معاشرہ کنبا قبیلہ خاندان ان کی آراء کا احساس کرتے ہوئے ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ کے لیے اللہ تعالی کی نا قربانی کرتے ہیں ہم نے دنیا میں بھی تو رہنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالی ہی ساری ساری بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں مذاکرات تھے کچھ کافروں کے ساتھ اس دوران کھانے کا وقت آیا آپ نے کھانا کھلایا مہمانوں کو بھی خود بھی کھایا اس دوران ایک لقما اٹھا کے کھانے لگے اس میں سے کچھ دفتر پہ گر گیا انہوں نے اس کو اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا بھاگے بیٹھا ہوا ایک فوجی ایک مجاہد کہنے لگا آپ اس وقت مسلمانوں کے امیر ہیں اسلامی سپاح کے سالار ہیں تو یہ لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے تو یہ نیچے پڑی ہوئی چیزیں اٹھا اٹھا کے کھاتے ہیں انہیں بڑا غصہ آیا کہنے لگے ہم زلیلوں و رتوال لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنا کے ہم نے یہ عزتیں حاصل کی اللہ نے آج اگر ہمیں عزت بخی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغار پیروی کی وجہ سے عزت بخی ہے اور تم کہتے ہو کہ جن کاموں کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے آج ہم وہ کام چھوڑ دیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ, ما من اذن کہ جب تمہیں سے کسی آدمی کا کوئی رقمہ گر جائے تو اس کے ساتھ اگر کوئی تکلیف دے چیز لگ گئی ہے تو اس کو صاف کرے اور کھا لے شیتان کے لیے اس کو گرا پڑانا رہنے دیں وہ لوگ سمے سے تھے کہ ہماری عزت ایمان میں ہے توحید میں ہے اللہ رب العالمین کے احکامات کی فرما برداری میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں لیکن ہمارے سدر صاحب سمجھتے ہیں کہ اجمیر میں جا کے چادریں چڑھانے سے شاید کوئی عزت مل جائے اور جیسا قدر ہے ویسی قوم ہے قوم بھی یہی سمجھتی ہے کسی کے گھر سے کوئی چیز گم ہو جائے نا تو کہتے لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے کوئی جن اٹھا کے لے گیا ہے عجیب تو وہ پرستی کا شکار کسی کے گھر میں بیماری ذرا زیادہ ہو جائے کیسے لگتا ہے کسی نے کالا جادو کر دیا ہے اتنے کچے اور کمزور ایمان بیماریاں وہ گھر میں آنی ہے ظاہری بات ہے جب کمائی حلال طریقے سے نہیں آئے گی تو اسی طرح سے جائے گی نماز رونے کا اہتمام قرآن کی گلاوت کا اہتمام گھر میں نہیں ہوگا شیطانوں نے ڈھیرا لگانا ہے فرماتے ہیں جو آدمی گھر میں ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے لو تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی اس کے ساتھ یہ شیطان بھی چلے جاتے ہیں اندر جب کھانا کھانے لگتا ہے اللہ کا نام ذکر کرتا ہے تو شیتان کہتا ہے اللہ یہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ملے گا اللہ کا نام لے لیا ہے ہم نہیں شامل ہو سکتے اگر اللہ کا نام ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے رات کو سونے کی جگہ بھی مل گئی کھانے کے لیے بھی مل گیا شیطان تو ساتھ ساتھ ہے اللہ کا نام لوگے بھاگ جائے گا نہیں لوگے تو ساتھ آئے گا کسی کو کاروبار میں دو چار بس کا نقصان ہو جائے وہ بھگا بھگا پہنچتا ہے کبھی کسی دربار پہ چڑھاوا چڑھانے کے لیے کبھی کسی پہ چادر چڑھانے کے لیے کبھی کسی پہ پھول چڑھانے کے لیے کہ پتا نہیں کیا ہو گیا اللہ کے سامنے اپنے درخواست پیش نہیں کرتا کہ نسل نقصان کا مارک تو اللہ تعالی ہے عجیب ہماری توحید ہے اور عجیب ہم مسلمان ہیں مانتے ہیں کہ عزت دینے والی اللہ کی رات ہے تنیا پیدا کرنا گا شفا کسی اور سے مانگتے ہیں رزق لینے کے لیے کہیں اور چلے جاتے ہیں رشتے نافے میں کوئی پریشانی آ جائے تو کوئی اور دروازہ کھٹکھاتے نظر آتے ہیں یہ ہماری توحید کا عالم ہے ہاں اللہ قبول عالمین کا قرآن اگر پڑھا ہو سمجھا ہو تو انسان کی توحید مضبوط ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے سبق مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالی کا یقین کامل ہوتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ نتیجہ وہ جگہ جگہ لگانے کی کرتا ہے. جگہ جگہ تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے کوئی چیز بھی کام نہیں آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاد جبر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا معاد اللہ, اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے اللہ جا ہاتا. اللہ تعالی کا حکم مان لے ہر مشکل میں اللہ کو ساتھ با. اور جان لے انڈر اللہ کا لائن کا بھی صحیح نہیں اللہ کا ہولا ہولا. سارے, سارے دنیا والے مل کے جمع تیرا بال تک نکا نہیں کر سکتے نہ تو ایک مسلمان آدمی کا عقیدہ تو گیز یہ مضبوط ہو جائے تو اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی زمانت ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق توقیقے و ماہ